بسم اللہ الرحمن الرحیم چھیالیسواں مکتوب محبت کے ذکر میں بھائی شمس الدین خدا تم کو اپنے دوستوں اور ولیوں کی زندگی نصیب کرے جانو کہ دوسری مخلوقات کو محبت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے کیونکہ ان کی ہمتیں بلند نہیں ہیں فرشتوں کا کام جو سیدھے طریقے پر چل رہا ہے وہ اس لیے ہے کہ ان تک محبت کا گزر نہیں ہوا ہے اور یہ اونچ نیچ جو انسان کے ساتھ پیش آیا کرتی ہے اس لیے ہے کہ اس کو محبت سے سروکار ہے یہ حب نہ ہو وہ محبت کرتا ہے ان سے اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں تو جس کے دماغ میں ذرا بھی اس کی محبت کی بو پہنچتی ہے سے کہہ دو کہ سلامتی سے اپنا دل اٹھا لے اپنی ہستی کو خیر بات کہہ دے المحبۃ تبقا ولا تذر، محبت کچھ باقی نہیں رکھتی اور کچھ بھی نہیں چھوڑتی شعر عشق تو میرا چنا خرا باقی کرد در نہ بسلامت دو بسمان بسامان بودم تیری محبت نے مجھ کو ایسا برباد کر دیا ہے ورنہ میں بھی کسی وقت سلامتی اور سرو سامان والا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی باری آئی تو جہان میں ایک ہلچل مچ گئی فرشتوں نے فریاد کی کہ یہ کیسا حادثہ ہوا کہ ہزاروں ہزار برس کی ہماری تسبیح اور تحلیل برباد ہو گئی اور ایک مٹی کے پتلے یعنی آدم علیہ السلام کو سرفراز کیا اور ہمارے رہتے ہوئے ان کو چنا ایک آواز آئی کہ تم مٹی کو نہ دیکھو اس پاک امانت کو دیکھو یحب ہم و یو نہ ہو اور وہ ان سے محبت کرتا ہے اور یہ اس سے محبت کرتے ہیں اور محبت کی آگ ان کے دلوں میں سلگائی ہے اور آواز دی کہ الحق و عزیز خدا ہی برتر اور غالب ہے جس کو سن کر سب کے کلیجے بھن گئے اور پتا پانی ہو گیا اور یہ کیا ہے جس طرح کہ اس کی مثال کسی کے ساتھ نہیں دی جا سکتی اسی طرح اس کا کام بھی کسی کے کام کے ساتھ مشابہ نہیں ہو سکتا جب دنیا کے بادشاہ اپنے نوکروں کو نوازا کرتے ہیں تو ٹوپی اور آبا کا خل پہناتے ہیں اور کوئی بڑی جاگیر اس کو دیتے ہیں مگر جب وہ کسی پر کرم فرماتا ہے تو پہلے ٹوپی اس کی آبا اتار لیتا ہے اور ننگا بھوکا بنا کر بٹھا دیتا ہے اس بات کا چلن اس طرح ہے کہ جو کوئی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب تک اپنے کو نہیں مار ڈالتا واپسی کا موقع نہیں پاتا ربائی مارا خواہی تنما اندر دہ چوں شیفتگان تگان سربا جہان اندر دہ دل پر خون کن بی گاں اندر دے دانگا زپیے دد دیدا جان اندر دہ اگر تو ہم کو چاہتا ہے تو رنج و غم میں اپنے کو جھونک دے دیوانوں کی طرح دنیا کی خاک چھانتا رہ دل کو خون بنا کر آنکھوں کے سپرد کر پھر دونوں آنکھیں کھونے کے بعد جان بھی گنوا دے ایک فقیر اس کے راستے میں چلتے چلتے مجبور ہو گیا تھا ایک زمانے تک اس کی جستجو اور رنج و مصیبت میں رہا اور عرصے تک اپنی جان سے بیزاری کا اظہار کرتا رہا آخر جب مر گیا تو اس کے سینے پر لکھا ہوا دیکھا گیا یہ خدا کی محبت کا مارا ہوا ہے ربائی آن دل کے زدستے دل براں بربودم ہرگز بکس نادم نا ونا نمودن چو چوبیک نظر دلم بربودے ابود گوئی کے ہزار سال بے دل بودم وہ دل جو معشوقوں کے ہاتھ میں سے لے آیا تھا میں نے کبھی نہ کسی کو دیا نہ کسی کو دکھایا اے میرے محبوب جب تو نے ایک نگاہ میں میرے دل چھین لیا تو ایسا لگتا ہے کہ ہزاروں برس سے میرے سینے میں دل تھا ہی نہیں غوطہ لگانے والے جب دربار میں غوطہ مارتے ہیں جب دریا میں غوطہ مارتے ہیں تو جو دریا کی جان ہے اس کی باتیں کرتے ہیں یعنی وہ مچھلی نہیں چاہتے جو روپے پیسے سے خریدی جا سکتی ہے بلکہ وہ ایسا موتی ڈھونڈتے ہیں جو اندھیرے گھر کو روشن کر دے یہ کام بڑی ہوشیاری اور سر دھڑ کی باسی لگا دینے کا ہے کوئی کھیل نہیں ہے فرشتے سب جانتے تھے کہ کوئی بڑا کام سپرد ہونے والا ہے اور ہماری جماعت میں سے کسی کو اس کام کے لیے چنا جبرائیل علیہ السلام ابلیس کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے جب اس کا موقع آ جائے تو تم میرے لیے سفارش کرنا وہ کہتا تھا یہ میرا کام ہے اور میں ہی اس کا مستحق ہوں سب فرشتے آیا کرتے تھے اور ابلیس سے اسی کی درخواست کرتے تھے وہ سب کو یہی جواب دیتا تھا کہ یہ میرا ہی کام ہے اور میرے ہی سپرد کیا جائے گا یہیں سے بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ مرید میں اعتقاد کی پختگی کے لحاظ سے جیسی صفت ہونی چاہیے تاکہ اس سے کام نکلے اے بھائی جو کوئی اپنا سر ہتھیلی پر نہ رکھے گا اس راہ میں قدم نہیں ڈال سکتا جمع مرد وہ ہے کہ جب محبت کی باتیں چھیڑے اور غیبی تلواریں چمکنے لگیں تو وہ دل و جان سے اس کا استقبال کرے قطع من کے باشم کے بتن رخت وفائے تو کشم دید حمال کنم بار جفائے تو کشم در تو برمن بتن او جان دولے صلاح کنی ہر سہ رقص کنا پیش ہوائے تو کشم میں <سؤال> کون <سؤال> ہوں جو تیری محبت اور وفا کا دم بھروں اور آنکھوں کو مزدور بنا کر تیرے جور و ستم کا بوجھ سنبھالوں اگر تو میرے تن اور دل اور جان کے ایوز صلح کرے تو میں ان تینوں کو ذوق و شوق کے ساتھ تیری محبت پر قربان کر دوں بے حقیقت چھوٹی کے دل میں اگر یہ لالچ سما جائے کہ وہ آسمان تک پہنچے تو یہ ناممکن ہے کل مخلوقات کی عاجزی اور مجبوری خداوند کے جلال و بزرگی کی بارگاہ میں اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی کمزور چھوٹی کو ایک بڑے سانپ کے مقابلے میں ہوتی ہے ایک قوم مٹی کے ڈھیلوں کی پجاری بن گئی اور ایک گروہ نے پتھر کی پرستے شروع کی اور ایک قوم ساری توجہ مشرق کی طرف کر کے سورج کو بھگوان سمجھ لگی اور ایک گروہ نے مغرب کی طرف منہ پھیرا اور کوئی ہر وقت اس کے لیے دوڑ لگاتا ہے اور کوئی اس کی تلاش و جستجو میں سرگرداں ہے الحق عزیز عزیزوں و طریق و بعیدوں بعد قرب و بدوں ووسل و ہجروں بید و اور خداوند کریم اس سے کہیں برتر و غالب ہے اور راستہ دشوار اور لمبا ہے اور اس کی نزدیکی بہت دور ہے اور اس کا وصال ہجر ہے اور مخلوق کے ہاتھ میں صرف قیل و قال ہے ربائی گر در گمیں تو نیست شوم ننگے نیست سجاں بترازو تو سنگے نیست من در طلب تو اس توام رنگے نیست مور اس بفلک پر نزند جنگے نیست اگر میں تیرے عشق میں فنا ہو جاؤں تو کوئی شرم کی بات نہیں سو جانے بھی ترازو کا پاسنگ نہیں ہو سکتی، میں تیری جستجو میں پریشان ہوں اور اس کا کوئی اثر نہیں ٹھیک ہے اگر چھوٹی آسمان تک نہیں اڑ سکتی تو اس میں کوئی شکایت کی بات نہیں ایک جہان اس کی جستجو اور تلاش میں ہے مگر اس کا کوئی پتہ نشان نہیں ملتا اور ایک جہان اس کی طلب میں حیران ہے مگر کوئی راستہ نہیں پاتا اور ایک جہاں اس کی گفتگو میں مشغول ہے مگر گمان کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا اور ایک جہان اس کی تلاش میں ہے سو اے ٹھنڈی سانس بھرنے کے سوائے ٹھنڈی سانس بھرنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور ایک جہان خلوت میں جلتا ہے اور سوائے حسرت و انتظار کے کچھ میسر نہیں آتا اور ایک جہان نے عبادت خانوں میں عمرے گزار دیں مگر سوائے حسرت و افسوس کے کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا شیر درد او درے درغاہ کے ازیں خاص و نشست خاک است مراد رسر و بادیس بد بدست ہائے افسوس کے ساری نش نش نش نش نشست و برخواست کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرا سر خاک آلود ہو کر رہ گیا اور سوائے نا کے میرے ہاتھ کچھ نہ آیا حضرت خواجہ بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے کانوں نے سنا تھا اوررحمٰن و علعشتوا خدا جلو جلوع کا مقام عرش پر ہے ہم نے عرش پر جست لگائی کہ دیکھیں کہ عرش کی کیا حالت ہے جب وہاں پہنچے تو اس کو اپنے سے بھی زیادہ پیاسا دیکھا اس کی زبان پر جاری تھا ربائی در تحمت عشق تو منعم ام بے آنکا میرا بات و وسالے بودا در سرزنش خلق منم بے ہودا چون گرگ شکم تہی دہن آلودہ تیرے عشق کی تہمتوں کا میں نشانہ بنا ہوا ہوں حال یہ ہے کہ اب تک تیرا وصال میسر نہیں ہوا مجھ پر لوگوں کی ملامت اور تانوں کی بوچھاڑ ہے مگر بھیڑیے کی طرح میرا پیٹ خالی اور خون سے آلودہ ہے جب اس کی عظمت و جلال پر تو آنکھ ڈالے گا تو دیکھے گا کہ کلیجہ خون ہو گیا اور جب اس نے جمال پر نظر اس کے جمال پر نظر کرے گا تو معلوم ہوگا کہ غمگین دل کی راحت اسی میں ہے عارفوں کی ہستی اس کے جلال کے سامنے غم کی آگ میں پگھل رہی ہے اور اس شاخ اس کے حسن کے نظارے سے خوش ہیں اناس کرتے ہیں المعرفت نار نیر نار نیر نار معرفت ایک آگ ہے ہے. اب محبت آگ کے اندر ایک ایسی آگ ہے جس نے ایک جہان کو جلا ڈالا اور تمام اس کی دھوم مچ رہی ہے در در من از عشق زہے شور زہے شر تو از حسن زہے کار زہے بار میری گلی میں عشق کا شور و غا ہے اور تیرے کوچے میں حسن کا شہرا اور خوب چرچا ہو رہا ہے لوگ قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک حسینہ جو حسن میں بے مثال تھی لوگ قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک حسینہ جو حسن میں بے مثال تھی بغداد میں ایک دن سورج کی طرح چمکتی ہوئی ظاہر ہوئی اور وہاں کے لوگوں میں ایک تہلکہ پڑ گیا ہر شخص اس کے پیچھے دوڑا وہ ایک گھر میں گھز گئی اور دروازہ بند کر لیا اس سے پوچھا گیا کہ جب کسی سے ملنا ملانا نہ تھا تو پھر اس رونمائی کا کیا مطلب اس نے کہا میں جہان والوں کے شور و غا کو دوست رکھتی ہوں آسمان والے چکر میں اور زمین والے حیران و پریشان اس کے بغیر کسی کو چین نہیں اور کسی کو اس تک پہنچنے کی راہ نہیں روزانہ کتنی ہی دفعہ عرش کرسی سے کہتا ہے هل عندك اثر کیا تیرے پاس کوئی نشان ہے کرسی عرش سے کہتی ہے هل عندك خیر کہ تجھ کو اس کی کوئی خ... کا خبر کیا تجھ کو اس کی کوئی خبر ہے آسمان زمین سے پوچھتا ہے حل مرب طالب کیا تیری طرف کوئی طالب گزرا ہے زمین آسمان سے پوچھتی ہے سفری فکا عاشق کیا کسی عاشق نے تیری طرف سفر کیا ہے اے بھائی گوشہ گوشہ میں اس کے کشتے اور کونے کونے میں دل جلے بھرے پڑے ہیں کون سی جان ہے جو اس کے قہر کی آگ سے پگھلی ہوئی نہیں ہے اور کون سا دل ہے جو اس کی لطف و کرم نے نہیں نوازا اگر تم فقیروں کی کٹیا میں جاؤ تو کٹیا میں جاؤ تو اسی کے طلب کی گرما گرمی پاؤ گے اور اگر کسی بھٹی پر تمہارا گزر ہو تو وہاں بھی اس کے نہ ملنے کا درد ملے گا اور اگر تم نصارہ کے کلیسا میں پہنچو گے تو سبھوں کو اس کی تلاش میں مست پاؤ گے اور اگر تم یہودیوں کی کنشت میں جاؤ گے تو سبھوں کو اس کے حسن کے دیدار کے شوق میں سرگرداں پاؤ گے شیر ہزار عاشق آمد بتما صحبت ماں نثار کرد دل و دیدہ خادمہ میرا ہزاروں عاشق ہم سے ملنے کی تمنا میں آئے لیکن ہمارے خادموں کا حسن دیکھ کر ایسے مبہوت ہوئے کہ اپنا دیدہ و دل ان پر قربان کر بیٹھے شر ہمہ ز اندوہ و ہجر سوختہ گشتند کہ کس ندید خود نشان میرا سب اس کی جدائی کی آگ میں جل کر خاک ہو گئے لیکن کسی نے میرا نشان نہ پایا غریب ارش پر الل ارش طوا کی تہمت لگی اور وہ بیچارہ مفلس کی طرح درد سے شور مچاتا ہے شیر تحمد زدہ عشق کے یقے مہر مہردیم ماہ پارا کے عشق مجھ پر تہمت لگائی گئی ہے سو اے چپ کے میرے سوائے چپ رہنے کے میرے لیے کوئی چارہ نہیں ہے سبحان اللہ سات لاکھ سال گزر گئے اور اب تک اس آگ کا شولہ تیزی کے ساتھ لپک رہا ہے اور ہر طرف ہزاروں جلے بھنے لوگ ہیں اس کا ڈر ہے کہ کہیں دونوں جہان جھلس کر نیست تو نابود نہ ہو جائیں جب روزے اول سے یہ آگ سلگ رہی ہے تو کچھ تعجب کی بات نہیں ارے بھائی اس مٹی اور پانی کی دولت تھوڑی نہیں ہے اور حضرت آدم اور انسان کا کام مختصر نہیں ہے عرش اور کرسی لوح اور قلم آسمان اور زمین سب اسی کی بدولت ہیں حضرت استاد بو علی رحمتہ نے فرمایا اگر حضرت آدم کو اپنا خلیفہ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتخذ اللہ ابراہیم خلیلہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس تنا کافسی تجھ کو اپنے لیے بنایا اور ہم کو یحبہم ہیب وہ ہے ہو وہ ان سے محبت کرتا ہے اور یہ اس سے محبت کرتے ہیں کہا لوگوں نے کہا کہ اگر اس حدیث کو دلوں کے ساتھ مناسبت نہ ہوتی تو دل دل باقی نہ رہتا اور اگر عشق و محبت کا آفتاب آدم اور آدمیوں پر نہ چمکتا تو آدم کا کام اور دوسری مخلوقات کی طرح رہ جاتا ابتدا میں یہی بات تھی اور بیچ میں اور آخر میں بھی یہی آج بھی یہی ہے اور کل بھی یہی رہے گی اصحاب تحقیق نے کہا ہے یہ جہان اور وہ جہان دونوں کے دونوں طلب کے لیے بنائے گئے ہیں اگر کوئی شخص کہے کہ وہ جہان طلب کے لیے نہیں بنا ہے تو یہ محال ہے یہ درست ہے کہ نماز اور روزہ باقی نہیں رہے گا مگر یہ بھی تو طلب کا ایک جز ہے قیامت کے بعد ہر ایک شریعت مٹا دی جائے گی لیکن یہ دو چیزیں ہمیشہ ہمیشہ قائم رہیں گی الحب اللہ والحمد الحمد للہ خدا کے لیے محبت اور خدا کے لیے حمد و ثناء کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حج جہاد روزہ نماز کے احکام منسوخ کر دیے جائیں مگر محبت کا پیم منسوخ نہیں کیا جا سکتا اور بہشت میں روزانہ جس جس کی شکل تیرے سامنے آئے خداوند تعالی کی معرفت کا ایک عالم تجھ کو نظر آئے گا کہ اس سے پہلے تو نے کبھی دیکھا نہ ہوگا یہ ایسا کام ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا اور خدا نہ کرے کہ ختم ہو ربائی تامن بظیم پیشہ او کارم این است آرام و قرار و غم گسارم ایں است روزم این است روزگارم ایں است جو اندائے سیدم و شکارم ایں است اب تک میری زندگی ہے میرا یہی کام ہے میرا سکون و آرام اور دوست یہی ہے میرا دن رات کا مشغلہ اور پیشہ یہی ہے میں شکار ڈھونڈتا ہوں اور شکار یہی ہے وسلام